شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورہ رات بصور یوسف اس صورت میں سورہ یوسف کے دو مضامین حاصر فی ذات اللہ اور حسر و تصر ذات اللہ کو دلائل صلاح سے مدلل و المبرہن کیا گیا تین دلیلیں تو ہیں نا دلیل نقلی نقلی اور وحی نمبر دو صورت یوسف کے آخر میں صداقت قرآن کا بیان تھا اس صورت کے ابتدا میں یہی مضمون ہے خلاصہ سوراد حسر و علم غیر ذات اللہ حسر و تصر حفیظات اللہ ان ہر دو دعوی پر بطور تمبی آٹھ دلائل اقلیہ دو دلواج ایک دلیل نقلی مومنین سابقین سے قائم ہیں علاوہ ازیں اضال شبات مشرقین شکوہ جات تخیفات تنبیات کا بھی ذکر ہے مثال حق و باطل اہل حق اہل باطل کے صفات اور ان کا انجان اوز بلّہ السمیر علی بسم اللہ الرحمن الرحیم علام اللہ عالم برادی بالکا تل کا یا تو کتاب تمہید مرغیب کئی دفعہ پڑھے ہوئے ایتیں ہیں کتاب کامل کی ولہذی اون ذیلا اس کی ترکیب لکھو جی ولہذی کے نیچے لکھو مبتدا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 فوقانی کا کیا منع اوپر کی چیزیں ہیں دلیل اقلی فوقانی اللہ وہ رات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کہ دیکھتے ہو تم آسمانوں کو اب ترو ہا ہے نا یا تو اس کو جملہ مستانقہ خا بناؤ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے یہاں ستون کوئی نہیں ہے ادھر تو ستون ہے نا ستون گریں تو چھت گر جاتی ہے وہاں ستون کی کوئی ضرورت نہیں دیکھ رہے ہو بغیر ستونوں کے آگے سمجھ تو اس صورت میں ترونا کیا بنے گا جملہ مستان کا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ستون تو ہیں لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہے دوسرا مطلب کیا ہے آسمانوں کے ستون ہیں لیکن غیر مریض ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے اللہ کی قدرت ہے کہ ستون ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہے پھر تراون کیا بنے گا شفت بنے گی آمادن کی پھر معنی یہ ہوگا کہ بلند کی آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے بغیر ایسے ستونوں کے کہ تم دیکھو ان کو ستون ہیں لیکن بغیر ایسے ستونوں کے کہ تم دیکھو تم نہیں دیکھ سکتے سمت سوال الرش پھر جلوہ فروز ہوئے اللہ تعالی تخت کے اوپر بس کرم سوال کمر کام میں لگا دیا سورج کو چاند کو کل یا جری اللہ مدار ہی ہر ایک جاری ہو رہا ہے اپنے مدار پہ مدار کا کیا من جائے گردش ہر ایک جاری ہو رہا اپنے مدار پہ لے آجل مسما ایک وقت مقرر تھا نیچے لکھ لو اشم صفی ساناتن اشم فی سانتن فی شاہرن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 ادھر سے تلو ہوتا ہے نا سورج تو کتنے نقطے ہیں تین سو پینسٹھ نکتے ہیں, ہیں رو میں بھی تین سو एक نکتے ہیں روزانہ ایک ایک نقطے ستلو ہوتا ہوئے ہوتا, ہوتا ہے جب تین سو پینسٹھ دن ختم ہو جاتے ہیں سمجھا جی تو سال کے اندر سورج کا دورہ ختم ہو جاتا ہے پھر نیا دورہ شروع ہوتا ہے اب ایسے سمے آج کی تاریخ کھلو تین سو پینسٹھ دن کے بعد اسی نقطے سے سور شروع ہوگا جس سے آج ہو رہا ہے یہ دورہ ہے اس کا آگے غور فرمائیے یو دبر العمر اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی تدبیر خود کرتے ہیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات تکوینیہ اور تشریعیہ دونوں آیات لکھو دونوں کو واضح کرتے ہیں آیات تکوینت شریعہ تا کہ تم حکمت تا کہ تم ساتھ ملاقات رب اپنے کی یقین کرو واہدی مدل ارض پہلی دلیل لکڑی کون سی تھی جی اب تہتانی لکھو تہتانی دلیل لکڑی تحتانی نیچے کی بات وہی وہ ذات ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور پیدا کیے زمین کے اندر پہاڑ اور نہریں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 بھائی کھجور کا نرمادہ تم جانتے ہو نا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جتنی درختیں ہے نا ان میں نرمی ہے اور کیا ہے مادہ ہے جب درختوں میں نرماد ہے تو پلوں میں بھی نرماد ہو آج کل کی یہی ہے پرانے حضرات کہتے تھے کہ جوڑے سے مراد یہ ہے کہ ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے کیا کسی کا ذائقہ کا میٹھا کسی کا کڑوا کسی کا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 اور من کل سامرا ہر قسم کے پھلوں سے پیدا کیے زمین کے اندر جوڑے اسنین تاکید ہے یوگ شیل نہار سے پہلے با مقدر ہے یوگ شی بل نہار لباس ڈالتا ہے ساتھ رات کے دن کو اب دن سفائے دیں نہیں تو رات کی کالی چادر اس پہ آ جائے گی کالا ہو جائے گا لباس جالتا ہے شاد رات کے دن کو اس میں درائل توحید ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ایک قومیت فکرون ہے نا یہاں ہو گے مستفی دین ہر جگہ میں نہ بتاؤں خود سمجھ لیا کرو ایسے مقام پہ مستفی دین لکھ لیا وفل و فل عرض کے تاؤ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 ادھر نلکا لگو کیا ہوگا کڑوا پانی ہوگا آپ منگھو پیر جائیں منگھو پیر سمجھے وہ मौली نصیب کا جو مدرسہ ہے وہ پانی ठंडा ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ گرم چشمہ ہے یا نہیں آگ کی طرح آگ کی طرح وہاں جا کے دیکھو مول نصیب شگر جم آ رہا اس کے مدرسے کے ساتھ سنتے ہو گرم چشمہ منگھو پیر کا اس کے ساتھ بالکل ہے پانی اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں پاس پاس اب دیکھو ہیں پاس پاس لیکن مزاج کیا ہیں آ زمین کے مزاج مختلف و باغات انگوروں کے کھیتیاں ہیں اور کھجور ہیں جڑوان اور غیر جڑوان یہ ٹھیڑی کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی وہاں کھجوریں جڑوان ہیں یا نہیں بعض جڑی ہوئی ہیں بعض کہ ہیں جڑوان غیر جڑوان یوس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 لیکن فضیلت دیتے ہیں بعض کے اوپر بعض کے بیچ پھلوں کے وہ کا منہ کیا لکھنا ہے پھلوں کے اندر بے شک اس میں دلائل قدرت کے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں یہاں کیا لکھنا ہے مستفیدین و بائن تاجب شکوہ نمبر ایک اور اگر تاجب کرے تو جادم بس کے تاجب تعجب ہے ان کی یہ بات اگلی جو آ رہی ہے کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی کیا ہم پیدائ جدید کے اندر ہوں گے اُلا کلوین کا فرو انجام دنیاوی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ آگے انجام اخروی اور یہی لوگ ہیں کہ توق ہوں گے ان کے گردن کے اندر یہ لوہے کے توق ہوتے ہیں گردن میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہوں گے دوستی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اسعب اللہ وہ استاذ نے کہا شکوہ نمبر دو یہ ایسے بے وقوف ہیں ان کو مانگنی چاہیے تھی خوشحالی کیا مانگنی چاہیے تھی لیکن خوشحالی کے بجائے کیا مانگتے ہیں عذاب حضور کو کہتے ہیں کہ عذاب لاؤ اگر ہم نہیں مانتے تو عذاب لاؤ تو کتنی بھکان ہیں بے ہیں کہ مانگنی چاہیے ہاسانہ آفیت اور اس کی وجہ عذاب مانگ رہے ہیں جو حلوائے اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب قبل ہاسانہ پہلے کس کے ہاسانہ کے یعنی حادثانہ نہیں مانگتے اسے پہلے عذاب مانگتے ہیں یا بدلے ہاسانہ کے بدلے آفیت کے اب چونکہ یہ عذاب کو بیت سمجھتے ہیں تو ان کو کہہ لو کہ پہلے اقوام کے حالات سنو پہلے اقوام کے حالات سنو ان پہ عذاب آیا تھا قوم بات سمو قد حالات حالانکہ تاکہ گزر چکے ان سے پہلے واقعات عذاب کے باصولات کا منہ کیا ہے واقعات عذاب ان کو یاد کریں بائنا ربا کا ترغیب بے شک رب تیرا البتہ صاحب ہے در گزر کا واسطے لوگوں کے باوجود ظلم یہاں بخشش معنی نہیں کرنا کیا کرنا ہے کیونکہ کافر ظلم کرے ان کے لیے بخشے جائیں یعنی کوئی ظلم کر رہے ہیں کافر یا بڑے بڑے گنا گاہ تو اللہ تعالیٰ جلدی پکڑتے ہیں یا درگزر کرتے ہیں جلدی ہی پکڑتے درگزار کرتے ہیں یہ ہم مغفرت بنے درگزار بے شک رب تیرا صاحب ہے درگزر کا واسطے لوگوں کے باوجود ظلم ہوتے لیکن اس درگزر کے اوپر غرے نہ ہوں وہ مست نہ بن جائیں اللہ تعالیٰ شدید الکا بھی ہے پکڑ بھی سکتا ہے اور بے شک ربط علا شدید ترغیب ہے یہ پہلے ترغیب تھی اب شکوہ نمبر تین www .شہید اسلام اور کہتے ہیں یقول کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر فرمائشی موجزہ اس کے رب کی طرف سے ان انت تو منظر جواب شکوہ آپ فرما دیجئے سوائش کے نہیں اللہ نے فرمایا عام منظر ہیں ڈرانے والے حضور ڈراتے ہیں یا مالے کے معضات ہیں اچھا جی بھائی وہ کہتے تھے کہ فرمائشی معضے ہوں کیا کہتے تھے جو ہم چاہتے ہیں وہی موجزے ہوں آپ پہلے سے سنتے ہیں کہ فرمائشی معاوضے کا دکھانا جو ہے یہ مناسب ہے اللہ کی حکمت مناسب نہیں ہے جلدی گرفت ہو جاتی ہے سر دیکھتے اور کہتے ہیں کافر کہ کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر فرمائشی کے آپ کی طرف سے جواب شکوا سوائے اس کے نہیں آپ ڈرانے والے ہیں یہ نہیں کہ آپ فرمائشی مو جلائیں آپ ڈراتے ہیں سر والے قوم ہاتھ اور واسطے ہر قوم کے راہ پر گزرا ہے آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں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 نبی تھے رام چندر نبی تھا یہ او پہلا ان کا کرشن گزرا ہے کرشن کنیاو نبی تھا اچھا جی اللہ عالم و دلیل اکڑی نمبر دو پہلی دلیل لکڑی لمبی تھی نا اس کا ایک قصہ تھا فوقانی دوسرا کا تھا اب دلیل لکڑی نمبر دو ہے اس دلیل لکڑی کے اندر ہے غسط علم باری تالا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 مبتدا معذوف ہے وہ جاننے والے غیب کے حاضر کے بہت بڑے ہیں شان ہیں ثوا مین یہ سب وسط علم باری تالا ہے برابر ہے تم میں سے وہ شخص کہ پوشیدہ کرے بات کو اور جو پکار کے کہے اللہ کے آگے سب برابر ہیں اور وہ کہ چھپنے والا ہے رات کے اندر اور چلنے والا ہے دن کو سب برابر ہیں لہو مق کے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 رشتے آگے اس کے بھی ہیں پیچھے اس کے بھی ہیں حفاظت کرتے ہیں اس کی من اللہ یہ من با ہے حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے باسبا حکم اللہ کے ان اللہ ازال سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی اتنے کریم ہیں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 انہوں نے سمجھایا اور انہوں نے مانا مانا تقزیب کی تو پھر کیا جاتا ہے آجاتا ہے تو اپنی حالت کو تبدیل کرتے ہیں پہلے خاموش تھی آپ تقزیب کی تو عزاب آ گیا ہے بے شک اللہ تعالی نئی تبدیل کرتے اس اچھی حالت کو مراد گیا ہے اچھی حالت آفیت جس کو کہتے ہیں آفیت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 تو محترم پہلے لوگ اپنی صلاحیت کو ختم کرتے ہیں نیکی کی صلاحیت کو تقزیب کی طرف آتے ہیں تو خدا کی طرف سے کیا جاتا ہے عذاب آ جاتا ہے یہ اپنا لایا ہوا عذاب ہوتا ہے حول یوری قبول برکہ یہ دلی لکڑی نمبر کتنی ہے جی تین وہی وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تو ان کو بجلی واسطے خوف کے اور تمیں کے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 سمندر کے اندر بھی جوش ہوتا ہے آوازیں ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں سمجھے خاموش ہوں تو خاموش ہیں تصویر پڑھتا ہے رات تعریف اس کے اور فرشتے بہت خوف اس کے با یور اور بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کڑک بجلیوں کو یہ برق کہ وہ بجلی جو چمکتی ہے صرف اور سوائے کون سی بجلی ہیں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 پس کرتا ہے ساتھ ان کڑک بجلیوں کے جس کو چہتا ہے اس سال میں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی توحید میں اور وہی وہ سخت والا اب سمجھ آئیے بھائی اللہ کو آپ پکارے تو یہ پکار نہ حق کا نہ ہے یا باطل ہے اور غیر اللہ کو پکارو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 بات ہی سمجھ یہ سمجھانے کے لیے آسان آسان مثالیں دی جاتی ہیں اور زمانہ بھی سادہ تھا اس وقت اللہ کا باسط کب پائے مگر مصل اس شاخ کے جو پھیلانے والے اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف تاکہ پہنچ جائے اس کے منہ پہ پانی پہنچ جا حال کہ نہیں ہوتا پہنچنے والا تو آپ سمجھ لیجیے وہ مادری نہیں پکار کافروں کی مگر ضائع یا ہم زلال کا منع کیا کرو گے زئے بے اثر کوئی اثر نہیں بال اللہ یاستمنف اسلم آباد دلی نمبر کتنی جی چار آپ سمجھیے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے منقاد ہیں یا نہیں فرما پردہ اللہ کے آگے سب منقاد ہیں ہم بھی منقاد ہیں یا نہیں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 تقوینی امور کے اندر ہم کرہن ہیں یہ سمجھے نا بات تشریعن اور کرن تقوین بلال بالحدو بل اور یہ ہمارے سائے جو ہیں یہ بھی اللہ کے تعبع ہیں یا نہیں لیکن کس وقت تابے ہیں صبح اور شام صبح جب صبح ہوتی ہے تو سایہ کس طرف سیدھا کرتا ہے اس طرح جب شام ہوتی ہے تو کس طرح سیدھا کرتا ہے اس طرح وہی سیدھا کر رہے منقع ہے اور سائے ان کے بھی منقعاد ہیں صبح کے ٹائم اور شام کے وقت یہ بات سمجھ آئی ہے